سوال ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے بیری کے پتوں سے پانی کو جوش کیوں دیا جاتا ہے یعنی اس میں حکمت کیا ہے تو اس میں حکمت تو یہ ہے کہ بیری کے پتوں سے پانی کو جوش دیا جانا نظافت کے لیے یعنی اس کی پانی کی مزید صفائی کے لیے ہوتا ہے زیادتی یہ صفائی کے لیے صفائی کے اندر اس کے مزید اضافہ ہو جائے چنانچہ امام اہل سنت فداوہ رضویہ شریف دوسری جلد میں فرماتے ہیں جہاں پر پانی کی مختلف اقسام جو جب پانی کے ساتھ کوئی چیز خلط ملط ہو جائے مل جائے تو اس مخالطت کے حوالے سے جہاں مختلف اقسام بیان فرمائیں اس میں 101 نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بیری کے پتے یعنی جب پانی میں ملائے جائیں کہ یہ چیزیں میل کاٹنے اور زیادت نظافت کو آب غسل میں شامل کی جاتی ہیں اس سے غسل و وضو جائز ہے اگرچہ اوساف میں تغیر آ جائے جب تک رقت یعنی اس کا نرمی پانی کی جو ہوتی ہے اس کا بہاؤ جس طرح کا رقط ہوتا ہے سیلان کہتے بہاؤ کو رقت پانی کا پتلا پن جب تک باقی ہے اس سے وضو و غسل جائز ہے واللہ تعالیٰ عالم